جا الماد الراب دیہاتیوں میں سے جھوٹے بہانے بنانے والے آئے لنحم تاکہ انہیں اجازت دی جائے وقعد اور بیٹھ جائیں وہ لوگ کدب اللہ و رسولہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا انہوں نے یہ خواہش کی کہ کسی طرح ہمیں جہاد میں نہ جانے کی رخصت مل جائے اور ہمیں اجازت مل جائے سیوسیب الدین کفرو مین آزام علیم ان قریب ایسے کافروں کو دردناک عذاب پہنچے گا جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو جو بھی جہاد پر نہ جا سکا وہ پریشان ہو گیا فرمایا کمزوروں پر کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں ولا عل مردو مریضوں پر بھی کوئی گناہ نہیں ولا عل لدین لا یا ما یون فیقون اور ان لوگوں پر بھی کوئی حرج اور گناہ نہیں کہ جو جہاد میں جانے کی طاقت نہیں رکھتے وہ مال نہیں رکھتے کہ جس کو وہ خرچ کریں اور گھوڑے پر یا اونٹ پر سوار ہو کر جہاد پہ جا سکیں کیونکہ یہ سفر لمبا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بھی پیدل آنے کی اجازت عطا نہ فرمائی ہاں یہ ضرور تھا کہ ایک اونٹ پر پانچ پانچ صحابہ کرام باری باری بیٹھتے تھے لیکن کسی کے لیے کوئی جانور ہی نہ ہو پورا سفر وہ پیدل کرے اس کی آپ نے اجازت نہ دی تو ایسے لوگوں پر کوئی حرج نہیں کوئی گنا نہیں ادا نہ رسول ہی جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں اور دین سے محبت کرنے والے ہوں ما علی المحسنین من سبیل ان نیکوکار لوگوں پر عذاب کا کوئی راستہ نہیں ہے یعنی ان پر کوئی تکلیف اور عذاب اس کے بدلے میں نہیں آئے گا واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے اِذَا مَا أَتَوْكَا جب وہ اے محبوب آپ کے پاس آئے لیتا تاکہ آپ انہیں اونٹ پر یا گھوڑے پر سوار کر دیں کل تلا اجی دو ماں آہ تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں پاتا وہ جانور جس پر میں تمہیں سوار کروں یعنی آپ نے فرمایا جانور پورے ہو گئے مجاہدین کی تعداد پوری ہو گئی اب تم واپس جاؤ ہمارے پاس کوئی سواری کا جانور نہیں جس پر ہم تمہیں سوار کریں تب اللہ واپس ہو گئے جذبہ جہاد تو دیکھیں حضور کے ساتھ نکلنے کا شوق تو دیکھیں وہ آ یون ہوم تفید حض نند ان کی آنکھیں جہاد پر نہ جانے کے غم سے ابل رہی ہیں وہ روتے ہوئے واپس گئے اللہ یجید اس بات کا غم تھا کہ انہوں نے کوئی ایسی چیز نہ پائی جسے وہ خرچ کریں اور جہاد پر جا سکیں یعنی کتنا ان پر کرم ہے کہ جہاد پر نہ جا سکے مجبوری کی وجہ سے پھر بھی رو رہے ہیں کہ سعادت سے محروم ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس ہو رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ مدینے منورہ میں رہنے والے بعض ایسے لوگ ہیں کہ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہے ہم جس گاٹی سے گزرے جس میدان پر ہم نے پڑاؤ کیا وہ ہمارے ساتھ تھے نیکیوں میں اور ان کی نیت پر اللہ تعالی نے انہیں ثواب اور عطا فرمایا انلین یستا دینو نہ گنا تو انہی لوگوں پر ہے کہ جو باوجود مالدار ہونے کی طاقت رکھنے کے انہوں نے جہاد میں شرکت نہ کی اور جہاد میں نہ جانے کی اجازت آپ سے طلب کی بھی مال خواہ وہ عورتوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے راضی ہو گئے یعنی ان لوگوں کے ساتھ وہ مدینے میں رہے جو مجبوری کی وجہ سے جہاد میں نہ جا سکے تو انسان کو تو چاہیے کہ وہ اپنا لیول اوپر رکھے تو نیکیوں میں لیول آگے رکھنا چاہیے اللہ نے طاقت دی ہے تو نیکی کرنے میں سستی نہ کی جائے اور تب اللہ کلو اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گیا فہم لا یا نمون بس وہ جانتے نہیں ہیں